الحمد للہ وقفا و سلام الحمد للہ وقفا و سلام اللہ صفا عماد بات چل رہی تھی اس سے پہلے کہ محبت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہے محبت فطری طبعی اور ایک ہے محبت شرعی محبت فطری اور طبعی کیا چیز ہے یعنی انسان کی فطرت میں اللہ تعالی نے محبت رکھ دی ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے فطری محبت کوئی عیب کی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مال کی محبت بیوی بچوں کی محبت اولاد کی محبت رکھ دیا ہے کیوں اگر اولاد کی محبت نہ ہو بیوی کی محبت نہ ہو اور شوہر کی محبت نہ ہو ماں باپ کی محبت نہ ہو تو انسان کبھی اپنے بیوی بچوں کی, کی انسان کبھی اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنے گا شوہر کبھی اپنے بیوی کی بات نہیں رکھے گا بیوی کبھی اپنے شوہر کی بات نہیں مانے گی بچے کبھی ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے اور ماں باپ کبھی اپنے بچے سے جو محبت کریں گے نہیں کریں گے تو کوئی پرواہ نہیں کریں گے اسلام نے اس لیے فطری محبت میں بڑا مقصد رکھا ہے صورت آل عمران کی آیت اللہ تعالیٰ فرمت زئی لنا سے عب ال شہواتی مین نسائی ولبنینا ول قنا تیرتی مین ذہاب و الفظہ ول خیر اگر یہ ناجائز ہوتی تو اللہ کی محبت پیدا کرتا زوی للناس حب کے اللہ تعالی نے مزین کر دی ہے خواہشات کی محبت اگر انسان کے دل میں ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ محبت پیوستھ نہ کرتا تو کون انسان دیدی بیمار ہو جاتی تو لاکھوں روپیہ خرچ کر کے علاج کون کراتا اگر شوہر کی محبت نہ ہو تو عورت اپنے شوہر کے لیے جان کیسے دیتی اتنی قربانیاں کیسے دیتی اگر انسان کے دل میں اولاد کی محبت نہ ہو تو باپ بیچارہ اتنی محنت اور مشقت کر کے روزی روٹی کیوں کماتا محبت ہی کی بنا پر یہ ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں اسی لیے رب العالمی نے فرمایا ہم نے لوگوں کے دلوں میں پیوست محبت پیوش کر دی ہے زی راہ شہبات مینا نشا عورتوں کی محبت پیبش کر دی ہے والبنین اولاد کی محبت پی وسط کر دی ہے ولخیل مسعمت والا نام ورف اچھے اچھے گھوڑوں کی سواریوں کی محبت پیوست کر دیے دودھ والے جانوروں کی محبت پی وست کر دیے اور اسی طرح سونے اور چاندی کی محبت میں نے پیوست کر دیا ہے کس لیے پیوست کر دیا تاکہ انسان محبت کے تقاضے کے مطابق عید کو اپنائے عمل کرے آج ایک انسان سے ذرا پوچھو ذرا سوچو فطری طور پر اپنی بیوی بچوں کو دو دو سال تک چھوڑ کے رکھتا ہے دو دو سال تک انسان اپنی بیوی بچوں کو ماں باپ کو سب کو چھوڑ کر کے یہاں رہتا ہے ہزاروں کلومیٹر دور ہزاروں کلو ماں باپ کو بیوی بچوں کو چھوڑ کے رکھتا ہے ماں دو دو سال تک دور رہتا ہے کس مہینہ پر بچے بچے خوشی کی زندگی ہیں بچے خوشی کی زندگی بزاریں مقصد بھی ہوتا ہے بچے خوشی کی زندگی ہیں سکون سے رہیں ماں باپ آرام سے رہیں اور سارا سکون اللہ تعالیٰ نے کس میں رکھا ہے اچھی طرح سے مکان ہو کھانے پینے کا, کا سامان ہو تو یہ ساری چیزیں سوچو ایک انسان بیوی بچوں کی محبت ان کے خوشحالی کی محبت ان کو اچھے طرح سے رکھنے کی محبت ہے کہ دو دو سال تک انسان باہر رہتا ہے صرف اولاد کی محبت ماں باپ کی فکر میں اس لیے ان چیزوں کی محبت فطری کس لیے اللہ رکھیے تاکہ یہ دنیا کا نظام چلتا رہے آپ ذرا سوچیں واللہ آج انسان ایک مہینہ بھی نہیں بیوی شادی کیا شادی کیا اور ایک ہفتے کے اندر بیوی بی بیمار بی پڑ جائے کسی تکلیف میں آ جائے تو شوہر اپنی زندگی بھر کی کمائی بھی خرچ کر کے اس کا علاج کرانا چاہتا ہے کیوں لاکھوں روپیہ خرچ کر دے رہا ہے صرف کیوں اللہ تعالیٰ نے بیوی بی کی محبت وسط کر دی ہے اگر محبت نہ ہوتی تو مرنے تو کیا ضرورت ہے عثمان بین عفان رضی اللہ تالان عنہ پر جب ظالموں نے حملہ کیا تلوار چلائی تو ناریہ بیٹھی بیوی عثمان کی ان کو اتنا گوارا نہیں تھا کہ میرے سوہر کے سب تلوار چلے اپنی جان دینے کے دوڑی اور اپنے ہاتھ پر تلوار ہو اور اگلی کٹ کے گر گئی اسی لیے کہا جاتا ہے خون گرا تو اور آج تک بعض جگہوں پہ لوگ کہتے ہیں ہی قرآن آج بھی اسی حالت میں ہے اگر بیوی بی کے دل میں شوہر کی محبت اللہ پر وس نہ کر دیتا تو سو بیوی بی اپنے شوہر کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو تو سارا نظام محبت ہی کے تقاضے کا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے فطری محبت اور طبعی محبت اللہ تعالی کیا ہے کوئی بری چیز نہیں ہے اور یہ ہے شرعی محبت شرعی محبت کیا ہے رسول سے کوئی رشتہ نہیں رسول ہیں نباب ہیں نہ بھائی ہیں کچھ تو نہیں ہے نہ مال دے رہے ہیں لیکن بہت احسانات ان کے اللہ رب العالمین مان کی شرط قرار دیا ہے کہ نہیں ہماری نبی سے محبت ہو اور اتنی محبت ہو کہ کائنات کی کسی چیز کی محبت نبی کی محبت پر غالب نہ آئے یہ اللہ نے شرط رکھا پھر شرعی محبت نبی ہی کے ذریعے تو ہمیں جنت کا راستہ معلوم پڑا نبی ہی کے ذریعے تو ہمیں حلال و حلال معلوم پڑا نبی سے محبت قرآن پاک نے کہا سر حذاب ان نبی اولا من انفسے اے لوگوں نبی کا معاملہ یہ ہے کہ تم اپنی جان کی فکر نہیں کرتے اپنے نقصان فائدے کی جتنی نبی تمہارے نبی تمہاری فکر کرتے ہیں تمہیں اپنے کامیابی کی اپنے اے اے کامیابی اور فلاح کی نجات کی تمہیں جتنی فکر ہے تمہیں اتنی فکر نہیں جتنی فکر تمہاری تمہارے نبی رکھتے ہیں اور نبی اول ابل ممن سوچ رہی یہ بہت بڑی چیز ہے اسی لیے اس کو کہا جاتا محبتیں شرعی محبفتری محبت پر فطری محبت پر شرعی محبت کو غالب رکھنا بہت ضروری کیوں شریعت جو ہے اللہ کا حق ہے اور فطری محبت جو ہے انسان کا اپنا حق ہوتا ہے اسی لیے ہمیشہ شرعی محبت کو غالب کرنا فطری محبت پر ایمان کی شرط ہے اسی لیے جب آپ نے سمجھ لیا شرعی محبت اسی لیے کہا جاتا ہے نبی کی محبت شرعی محبت نبی کی محبت دل میں اتنی پیوست ہو جائے اتنی عظمت ہو جائے کہ نبی کی اطاعت کرنے پر محبت آپ کو آمادہ کر دے یہ ہے محبت شرعی محبت یعنی اتنی اہمیت ہو اس محبت کی نبی کی محبت کی اتنی اہمیت ہو اور اتنی اس کی عظمت ہو اس محبت کی کہ نبی کی ہر بات اپنانے نبی کی پیروی کرنے پر آپ کو چاہ کر دے وہ آمادہ مجبور کر دے یہی اصل میں محبت ہے اسی لیے نبی علیہ سراک شام کی محبت یا کسی کی بھی محبت کا طریقہ یہ کیا ہے اللہ اکبر کہا جاتا ہے بڑی اچھی بات کہتے ہیں کی محبت کی تعریف لوگوں نے کیا کی محبت کی تعریف محبت کی تعریف شرعی محبت کی تعریف وہ محبت نہیں شرعی محبت کی تعریف کیا کی گئی اللہ ہو جس سے آپ محبت کرتے ہیں سمجھ گئے نا وہ محبت اتنی عظمت اتنی بڑھ جائے اور اتنی اعلی درجے کی ہو کہ محبوب کی ہر ادا اپنانے کے لیے محبت مجبور کر دے سمجھے اتنی محبت ہو جس سے آپ محبت کر رہے ہیں وہ محبت اتنی مضبوط ہو اتنی اہمیت رکھتی ہو کہ محبوب کی ہر ادا قبول کرنے پر تیار کر دیں یہ کیا ہے محبت مثال کے طور پر عربی شاعر کہتا ہے عربی شاعر کہتا ہے لوکان ہب کا ساد تاسی ونت تذر ہب بہ تاسیل وہ انت تذر حب بہ لوکان حبو کا ساد کن لاتے نا تاثل الاحا وب ہاد محال الفطیا سے بدی ہو لو کان حبو کا سادہ ہو انوی ہو دیکھو عربی شاید کتنی بات کی ترجمہ یہ ہے تم اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو سمجھ گئے نا تاثیل علاح و تیرو حب تم اللہ تعالی کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو اور نافرمانی ایسے کہ ساری زندگی اتر جاتی ہی نافات بادی کرتے ہوئے کبھی اللہ تعالی کی نافرمانی کا احساس بھی نہیں ہوتا ہاں گا یہ بالکل ناممکن ہے تیری بات بالکل جھوٹی ہے یہ ناممکنات میں سے ہو تو سچا نکلے کیوں ہاں گا محال انقیات سے بنی ہو یہ عقل نقل قیاط کی بالکل خلاف ہے تو جو دعوی کر رہا تاصل اللہ مانتا تو دھیرو بہو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یہ نافرمانی کرنا تیرا یہ دعویٰ اس بات کی دلیل ہے کہ تو جھون بولتا ہے ہاں باہ محلون یہ بالکل ناممکنات میں سے کیوں اللہ اور کتنی پیاری بات ہاں. کہ بات ہے محبت جو ہوتی ہے محبت تو یہ ہے کہ لوکا نہ خبر اگر محبت سچی ہوتی تو تو اللہ اس کے رسول کے تحت و فرما بردار ہوتا نہ فرما نہیں نہ کرتا کیوں ان نل محبلے میں یو محبوب محب محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اطاعت اور فرما بد ہر بات قبول کرتا ہے سوچ اسی لیے اللہ اس کے رسول نے شرعی محبت کا جو معیار بیان کیا ہے وہ احتیاط ہے سور عمران کے یاد کلین ان تم تحبون عبون اللہ فتح بونی اگر محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو کتنا بڑا معیار تم تو عبر اللہ فتح تم اللہ کی اگر کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو میری پیروی تو کرو اگر میری پیروی کرو گے تب اللہ کی محبت مکمل اس کے بدلے پھر اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنائے گا اور نبی علیہ السلاط السلام نے اپنی محبت کا جو معیار بتایا وہ بھی کیا من احب اب سنتی فخر بنی جس نے مجھ سے محبت کیا میری سنت کی پیروی کی اسی نے ہم سے محبت کیا تو بات اصلی ہے بات اصلی ہے کہ محبت شرعی محبت کی علامت کیا ہے اللہ اس کے رسول کی شرعی محبت کیا ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں ایک حدیث اختصارن بتا دیں اے عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہے کہتے ہیں کہ ابھی ان کی ملاقات اللہ کے رسول سے نہیں ہوئی تھی جب سلح جب ہدیبیہ کے مقام پر نبی علیہ السلام ٹہر تھے اور کفار مکہ سے مصالحت کی بات چل رہی تھی تو یہ وہی جدہ وغیرہ کے قریب کہیں رہنے والے تھے عبدالرحمن بن ابی قراد ان لوگوں کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول آئے ہوئے ہیں ہیں پورے قبیلے کے ساتھ چھوٹے بڑے امیر غریب سب لوگ نبی رہی سام سے ملاقات کے لئے آگے کیوں ابھی ان لوگوں نے اللہ رسول کا دیدار نہیں کیا تو ملاقات نہیں ہوئی تھی سنا کہ ہاں آئے وہ ٹوٹ پڑے جب آئے نبی رہسام وضو کرنے لگے تو ان کے قوم کے لوگ عبد الرحمان بھی نبی قراد رضی اللہ تعالیٰ کے جو ساتھی تھے قوم کے لوگ یہ دور دوڑ کر کے آپ کا پانی لے کر کے اپنے بدن پر ملنے لگے آپ کھانستے بلگم نکلتا تو وہ بھی ہاتھ پر رکھ کر کے اللہ کے سننے پر ما لوگ کو مالا گا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ سے یہ عمل تو آج تک ابو بکر پر نہیں کیا تھوڑا غور کرو جو میں بتا رہا ہوں ہمارے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں پا رہا ہے تم لوگوں سے ابو بکر عمر ہیں یہ عثمان علی انہوں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا کہ ہم اودو کریں تو پانی اس کو ہاتھ پکڑ لیں اور بدن پہ ملے اور میں تھوکوں تو تھوک اپنے بدن پر مہینے تو کبھی نہیں دیکھا کیوں تم لوگوں نے ایسے کیا تو کیا پیارا جواب یار حب اللہ یہ آپ کی محبت نے ہمیں مجبور کر دیکھا آپ نے آپ نے یہ آپ کی محبت ہے محبت نے ہمیں مجبور کیا جا اس طرح سے ہم کر رہے ہیں آنے سر اچھا میری محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے ماشاءاللہ کہ میرے ودو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے اس کو لے کے اپنے ہاتھ مل لیتے ہو تھوک بھی نہیں بلگم بھی نہیں سنو اگر کوئی تم میں سے چاہتا ہے کہ نبی سے ایسی محبت کرے کہ اللہ اس کی محبت کو قبول کر کے اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرنے لگے تو اس دک الحدی سے داحد اسے چاہیے بات کرتا ہے تو سچی کرے جب وعدہ کرتا اور پڑوسی کے ساتھ اچھا احسان کریں اور وہ اذا ان تم اور امانت رکھی جائے تو امانت وہ دیکھے اللہ کے رسول نے سچی محبت کی علامت کیا قرار دیا اپنی اطاعت لائی ہوئی شریعت کی پابندی اطاعت تو نبی کی محبت اللہ کی محبت محبت شرعیہ کی علامت و نشانی کیا ہے اللہ اس کے رسول کے تحت فرما برداری نبی کی سنت کی پہلی اللہ کے کی توفی سے فرمائے, فرمائے باقی ان